عش حق ہے مصن ریر پت رسول عائش حق میں مصن دیر پت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بولو دیکھ ہے خشم میں عزت رسول اللہ کی کو جو ملا ان سے ملا پٹ پڑی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بولو پٹ پڑی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج اشارے سے گوچار سورج پاؤں پلتے چا اشارے سے گوچا نجدی دیکھ لے قدرت نجدی دے نچدی دے جے قدرت کی لس سے اور جنت سے کیا رسول اللہ کی بولو ہم رسول ہم رسول ہم رسول اللہ کے جنت رسول ان کا خدا ان سے بدو ہم بھی کاری وہ کری ان کا خدا ان سے بدو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی کا فرمان صحابہ ستاروں کی مانوانی کرو ہدایت اور اس میں سوار ہو جاؤ گے بس جاؤ تو کشی میں جب تک سفر کیا جاتا ہے تو تاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جاتا ہے یعنی محبت دل میں بساؤ اور پھر صحابہ کو رہنا منانا تو انشاءاللہ شاء اللہ مند تو پہنچ جا اعلیٰ فرماتے ہیں کہڑا دے ن جاؤ ہے اللہ نچ نچے اور نام ہے کی وہ جنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا مستغنی ہوا یعنی ایک مروا با جو حضور سے حورے پرواہ وہاں حضور سے بے پرواہ جو ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے عمل سے ہی جنت میں جائیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے ارے مام جب تک شفاعت کا در نہیں کھولیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے پچاس ہزار سال کا ایک پچیس ہزار سال یو ہی گزر جائیں گے کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس سب کے سر یہی فرمائیں گے کہ ہبو الا غری آج کسی اور کے پاس جاؤ آدم علیہ السلام یہی کہیں گے نو علیہ السلام یہی فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام یہی فرمائیں گے اسماعیل علیہ السلام یہی فرمائیں گے عیسائی اسلام میں یہی فرمائیں گے موسا اسلام یہی فرمائیں گے سارے فرمائیں گے غیر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس نبی کی واردہ میں گئی اس نبی کی وارگاہ میں یہ گھومنا پھرنا کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں جب پتا بھی ہے دنیا, دنیا, دنیا میں بتا دیے ہم کو کہ ڈائریکٹ سرکاری کے پاس ہے جو حضور حضوری فرمائیں گے نہ رہا بلا ہوں میں تو ہوں اسی لیے ہمیں پتا ہے لیکن میدان میں اس میں بلا دیا جائے گا اور اس بلانے میں کیا راز ہے اس راز کو آلہ آدھا پیش یہ کبھی اس نبی کے پاس اس نبی کے پاس کیوں نہیں ہے کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیق نہیں بس ہونا یعنی کہ آج یہ بتانا مسئول ہے کہ آج شفاعت کس کے حال ہے آر آج کے نا سبب ہے انہیں کالے بد میں ان کی شان محبوب دکھائے جانے تو کبھی اس نبی کے پاس اس نبی کے پاس آج میرے آکار بازنگ لوں میں تو میں شفا پھر میرے محبوب دروازہ کھولنے کی شفاعت, شفاعت, شفاعت, شفاعت کا شفاط پھر محبوب کی شفاعت سے قبرات کا دروازہ کھولنے کے بعد پھر جو ہے وہ نبی انبیاء شفاعت کریں گے پھر پھر شہدا پھر ولی کامل پھر حافظ یہ سب پھر شفاعت کرتے شفات ایک قبرا کا دروازہ حضور وا فرمائیں گے تو جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم حضور سے شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہم تو گنت میں آئیں گے عمل سے تو ایسے کے لیے قرآن مجید میں پیش کروں گا بڑی مشہور معروف یاد کرو مز نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں دے چکی کتاب تمہیں کتاب بھی دے دوں حکمت بھی دوں مارکت بھی دے دوں نوبت کو دے دی تم جا راتم رسول ہو تمہارے پاس رسول تشریف لائیں مسد کلب سے تو جو تصدیق کرتا ہو رسول جب تمہارے پاس آئے تو لطف مین بھی ضرور بل ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے یہ جو لطف مینا یہ جو معاملہ ہے نام تاکی اللہ تعالیٰ بحث ہو جائے گی الگ الگ میں ترجمہ ضرور بل ضرور, ضرور ان پہ یہ مانا ہے اور ان کی مدد بھی کرے گی یہ اللہ اپنے کال اقدر تم کالا کرتے وہ اقد تم اللہ اسری اور اٹھا دو میرا بھاری یہ بھاری ذمہ اقرار کرنے سے نبیوں نے کالا اللہ برمادہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو تم نے اقرار کر لیا نا نبیوں نے اللہ گواہ ہو جاتا کالا پش ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاتا یعنی کہ اسلام کا اس کا گواہ ہو جائے موسا عیسہ کی گواہ ہو جائے آدم کے گواہ پر گواہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ پرمردم آنا شراہی پر گواہ نبیوں سے عہد لیا جا ہے اس کے لیے حضور کے لیے اور آخر میں جو آئے گا کریمہ اسی کی جو آگے ہے وہ بڑا جانے والی باد از الفاسقون اب کوئی پھر جائے, جائے اس احض جائے احض احض احض کے بعد وہی لوگ جب نبی علیہ السلام محبوب علیہ السلام بات آتی ہے نبیوں سے اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا جو کوئی ایک کہتے ہیں ہمیں حضور کی پرواہ ہم تو جائیں گے ایسے ایسے جائیں گے ہم تو کچھ جائیں گے ایسے کے لیے اعلیٰ نے فرمایا قرآن قرآن کی آیت نے سنائی اعلیٰ جو فرمان ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے جو قرآن حدیث کی تفصیل ہے اعلیٰ فرمان وہ جنم میں گیا جو ان سے پستا ہوا ہوا خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی حضور کے اختیارات کے اوپر بات آتی ہے تو اس کے من کے حضور سے یہ نہیں سکتا ہوں, حضور سے وہ نہیں سکتا ہے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن کوئی حضور کو ادھر رہا ہے کوئی حضور کو ادھر گھر رہا ہے کوئی میزان پہ کوئی کل چراغ پر کوئی حوضے کو حضور ادھر بھی حضور ادھر ادھر مکان آمد اتنے فاصلوں پر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی حوضے کوئی چراغ کوئی حوض کوئی میزان پہ حضور سب کی سنچ لے حضور ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی آ رہا ہے ہر جگہ جا رہا ہے تو آج دنیا میں حضو جسے چاہے اپنے اختیارات اپنی طاقت کے جلوے دکھا جاتے لیکن کل حضور کی طاقت اپنے بھی غیر دیکھ کے اس وقت ماننا قبول نہیں ہوگا آج بنا آج مدد پھر نہ مانے مان گیا مت نہ گرما گرما گیا مت مانے گی کہ باپ مانیں گے لیکن ماننا قبول نہیں ہوگا اسی لیے یہاں ماننا ہے آدادہ فرماتی ہوں کہ ٹوٹ جائیں گے گن ورن ہے کھل جائے گی طاقت حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول لاری بسم اللہ کے آباد سے لے کے وندنا تک پورا, پورا, پورا, پورا, پورا اب کو یہ ہے کہ یا قرآن میں تو وہ بھی ہے جس میں حضور تاریخ آئی تو ایسے سے لیے حضور مفتی کہ بیان آیا دشمن دشمنوں کے عید کا بیان کرنا بیانے دشمن نہ ہی ہے <سؤال> قرآن حضور کے دشمنوں کا برائیاں تاریخ قرآن پورا اٹھا کے دیکھ میرے محمود کی تعریف سب سے بڑی بات قرآن کو پر کر میں یہ پہاڑوں پر اٹھتا تھا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پورا قرآن میرے محبوب کی تاریخ محبوب کے چشمہ کبھی حضو کے مہراج کا بیان ہوتا ہے کبھی محبوب کے مہراج سے لوٹنے کا بیان ہے تو فرما جمن قرآن گرا زبان میرے محبوب کی تاریخی آدھا فرماتے ہیں کہ ایرزا دے پور ہمت دار حضو ایران ہمت حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے رسول اللہ کی تجھ سے پیچھا ممکن, ممکن ہے پھر رسول اللہ کی